اب آپ اس مبارک سلسلے کا سترویں کیسٹ کے واقعات سے معطل کرتے ہیں وطفا والسلام سعیدنا خاتم الانبیاء بنا محم محمد المصطفی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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تو مَرَّتَيْنِ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 واجب احترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں کے زمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا زوجہ محمد من ربی اللہ تعالی المینا کا ذکر گرو سے صاف کمیں یا ری اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انحاخ کو ہر لحاظ سے نوازا بے اعتبار حسب کے بھی اعتبارے نصب کے بھی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا گھرانہ نصیب فرمایا کہ جس کا باپ بھی مسلمان ہو ماں بھی مسلمان ہو دادا بھی مسلمان ہو بہن بھی مسلمان ہو یہ سارا گھرانہ گویا اسلام کے لئے. اور پھر جس بیٹی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باپ کی گود میں تربیت پائی ہو یعنی یوں سمجھیں کہ جس نے سد کے گھر میں سیدہ ابو بکر مجسمے سدھ کو وفا ہے اور جو سدھ کو وفا کے اسراب سے پیدا ہوئی ہو اور صدق کے گھرانے میں جس نے تربیت پائی ہو سدیکہ کے لقب سے جو سر فراز ہوئی ہو اور جس کی تصویر اللہ کے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے سیدنا محمد مصطفیٰ کو دکھلائی ہو اس میں ابیبی کا کیا مقام ہے اسی زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے آپ نے ان کی سیرت میں سنا ہے اور پڑھا ہے کہ آیت تیمم نازل ہو تو سبب بی عائشہ بی ہے آیت برات نازل ہو تو اس کا سبب جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ بی, بی کی پاکدامنی کی شہادت دی آیت تخییر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے تو سب سے پہلے حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئیں اسی طرح بہت بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے اجلۂ صحابہ کو اگر مشکل پیش آئے تو وہ بی بی عائشہ کے دروازے پہ آ کے مسائل کو حل کریں اسی لیے ایک دفعہ صحیح ہے نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنیاں بیوی میں تعلق ہے بھائیوں میں تعلق ہے باپ بیٹے میں تعلق ہے دوستوں میں تعلق ہے قیامت کے دن بھی کوئی ایک دوسرے کو یاد کرے گا حضب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ لیکن قیامت میں کچھ ایسے مواقع ہوں گے کچھ ایسے مواقف ہوں گے کہ اس میں تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تو سیدہ نے پوچھا اللہ وہ کون سا ایسا وقاب ہوگا فرمایا جب نام اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے نا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور جب پل سراج سے گزرنے کا وقت ہوگا پھر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ ورنہ یہ ہے کہ ہر کوئی یاد کرے گا اور سب سے بڑا اسی لیے بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کسی حدیث کی کتاب میں تو نہیں ہے لیکن وارقین میں اور بعض وہ لوگ جو سیرت سیرت لکھتے ہیں یعنی سیرت عائشہ پہ کتابیں لکھی ہیں سیرت سید فاطمہ پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی جس سے سیدہ کی ذہانت بھی آپ کی المیت بھی اور آپ کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ بی بی سید فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑے محبت کے ماحول میں یہ تو محض یعنی منافقین نے یہود نے سہاینا نے آدائے اسلام نے آدائے دین نے باتیں پھیلائی ہیں نا کہ بھئی ان کے آپس میں بہت تھے حالانکہ یعنی یہ بات غلط ہے صحابہ اور آل بیت شیر شکر تو ایک دفعہ اتفاق سے جب بات چلی تو سیدہ فاطمت زہرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سیدہ محاد المنین آئے کیا آپ ٹھیک ہے کہ بحکم خدا بندی خدا بندا بحکم تبارہ کا وسع بحکم قرآن آپ ہماری ماں ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ادوا جو تو آپ کی بیویوں کو تمام امت کے لیے مائع کرار دیا لیکن بی, بی فاضمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امن یا بحیثیت ایک ماں کہ ہم آپ کو احترام دیں گے عزت دیں گے لیکن میرا جو اللہ نے شان بنایا ہے میرا تو آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تو بی, بی ایشا نے فرمایا کہ وہ کیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جتنا بھی ترقی کر جائیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی جتنا بھی اونچا کر دیں لیکن ہوں گی تو بنت بھی بکر اب بکر کی بیٹی کہہ گی لیکن میں تو بنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنت النبی مصطفیٰ کہلاؤں گی کہ فاطمہ بنت رسول اللہ جیسے ابو بکر رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ کا میرا کیا مقابلہ ہے آپ سے زیادہ زیادہ بنتی ابھی بکر ہیں لیکن دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم آپ کی ذہانت تو بی بی عائشہ نے کہا کہ فاطمہ تیرے مقام سے کسی کو انکار نہیں ہے تم جگر گوشہ رسول ہو لیکن تم جو فیصلہ کر رہی ہو یہ بڑا عارضی فیصلہ ہے یہ طرفہ فیصلہ ہے تمہارا ان نے کہا وہ کیسے کہا کہ ٹھیک ہے دنیا میں آپ کو بنتے رسول اللہ کہا جائے گا مجھے بنتی ابھی بکر کہا جائے گا یہ دنیا تو فانی چیز ہے لیکن جب قیامت کا دن ہوگا جب آخر کا مقام ہوگا تو جب جنت میں مقابات میں داخل ہوں گے تو تم علی کا ہاتھ پکڑو گی میں تو محمد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑوں گی تم تو زیادہ سے زیادہ مقام علی میں میرے ہوگی اور کہاں مقام رسول اور کہاں مقام علی کہاں نبی کا شان کہاں علی کا شان وہ برابر تو نہیں ہو سکتا اور میں تو نبی کے ساتھ ہوں اور وہ زندگی بھی ایسی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو اب تم اندازہ کرو کہ پھر سب سے زیادہ کس کو قرب ملے گا رسول اللہ تو یہ مقام بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عرا کر اسی لیے جب حضور کی وفات ہو گئی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ آپ پر اللہ کے کروڑ و سلاد وسلام یہ مقام بھی صرف سیدہ عائشہ کو ملا ہے کہ حضور کی وفات بیوی عائشہ کے حجرے میں ہوئی حضور کی وفات اس وقت ہوئی جب حضور کا سر مبارک بی عائشہ بی کے سینے پہ تھا بی عائشہ بی فرماتی ہے ماں بہن و نہاری میرے سینے اور ہر کے درمیان میں حضور نے سر مبارک رکھا ہوا تھا اور فی یومی و نوب تھی بھی میری تھی دن بھی میرا تھا ہجرا بھی میرا تھا اور یہ بھی بیوی عائشہ کو شرم ملا کے فرمایا کہ آخر ما دخل حفیظ رسول اللہ حضور پاک کے مدحد مبارک میں جو آخری جیب داخل ہوئی ہے وہ میرا, میرا لحاف ہے تو صاحب حیران ہو گئے انہوں نے کہا کیسی اماں عائشہ فرمایا کہ جب حضور کی تکلیف کا وقت تھا تو میرے گھرانے کا ایک آدمی آیا تو اس کے ہاتھ میں مسواک تھا محمد بن ابھی بکر تھے یا اللہ عالم بشتا الہ ہے رسول اللہ حضور پاک نے بڑی محبت سے مسواک کی طرف دیکھا تو آپ کی نظروں سے احساس ہوتا تھا کہ حضور مسواک چاہتے ہیں تو میں نے جلدی سے بھائی سے مسوا یا قدم کو رسول اللہ ہے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے اشارہ کیا کہ عائشہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں اس کو چبا نہیں سکوں گا تم اپنے دانتوں سے نرم کر کے چبا کے اس کو مجھے دے دوں گا تو بیوی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کو نرم کیا میں نے اپنے منہ میں اس کو بھلایا جب وہ نرم ہو گیا حضور کو پیش کیا تو حضور نے وہی مسواق مبارک جو کا استعمال کیا تو آخر کی جو داخل ہوئی تو وہی میرا میرا لواب اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور کی وفات کے بعد بھی یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا ہے ماسی بات سید عائشہ کے کہ حجرہ عائشہ ہے حضور کی وفات ہو گئی ہے زندگی میں بھی حضور کے قریب اور حضور کی وفات کے بعد بھی بیوی اسی ہجرے میں رہی یعنی سیدہ عائشہ نے وہ ہجرا نہیں چھوڑا یعنی کمال محبت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی حضور کی قبر مبارک کے ساتھ ہوتی رہی آپ نے وہ ہجرا نہیں چھوڑا اور یہ مقام صرف سیدہ عائشہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے آج کوئی آدمی کسی شیخ کی کسی بازار بزرگ کی مزار کے مجاور کہلانے میں فخر کرتا ہے لیکن اس کی مجاورت کا تو اندازہ کریں نا جو زندگی میں بھی اتنا قریب ہو اور موت کے بعد بھی حضور کے قبر کے قریب یہ تو کافی عرصے کے بعد جب سیدنا ابو بکر فوت ہو گئے دفن ہو گئے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ ہے تو اب بھی صاحبان اندر جانا جو تھا بن وہ بند کر دیا احترام احتیاط کہ بھائی حادثہ زوجی جی وہاں ابھی یہ تو میرے خاندان ہیں ابھی میرے باپ ہیں لیکن ابو تو باہر کا آدمی ہے اس کے سامنے تو میں بغیر پردے کے کمرے میں نہیں جا سکتی یہ ادب تھا احترام تھا ورنہ کوئی حکم نہیں تھا کہ آدمی عورت اگر کسی قبرستان کے ساتھ گزر رہی ہے تو پردہ کرے لیکن یہ مقام تھا سیدہ عائشہ کا فہم عائشہ اور اسی طرح جس طرح ابھی بھی سیدہ فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی انہا سے ایک حادی خطا ہوئی کہ انہوں نے اپنے میراث کے بارے میں سیدنا نا ابو بکر سے سوال کیا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب سیدنا نے ابو بکر اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول سنا دی تو تبھی بھی فاطمہ خاموش ہو گیا جب حضرت فرمانے بات ختم ہوئی لیکن یہ مقام عائشہ تھا کہ حضور کی ساری بیوی بی انہیں اکٹھے ہوئے بیوی بی ام سلمہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اب حضور کی وفات کے بعد ہمارا بھی تو حق ہے کہ آپ میرا کریں آخر ہر بیوی بی کو اپنے خامد کا میراج ملتا ہے یا آٹھواں حصہ ملے گا یا چوتھا حصہ ملے گا تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث طرت کریں جب سیدہ عائشہ کو پتہ چلا تو آپ نے ساری ازواج متحرات کو بلایا اور کہا خدا کے لیے میراث رب نہ کرنا اللہ کے پیغمبروں کا میراث ہوتا ہی نہیں ہے پیغمبروں کا میراث علم ہوتا ہے نبی کا میراث علم ہوتا ہے نبی کا میراث دولت اور مال اور زمینیں نہیں ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہنو معاشر العبیا لانا رسو وال نورس وہ حدیث مبارک سنا کے تمام بیویوں کو ایک غلط سوال کرنے سے بچا لیا تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وقت پہ فہم دی اور حدیث رسول کے مطابق انہوں نے تمام ازواج مستحرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو روک دیا کہ بالکل سوال نہیں کرنا ہے اب بھی آج اب بھی فوت ہوتے ہیں تو ان کا میراث جو ہے نہ دینار ہوتا ہے نہ درہم ہوتا ہے بلکہ انبیاء کا میراث جو ہے وہ علم اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی جب حضرت داؤد علیہ السلام کے میراث کا ذکر کیا ہے تو صرف حضرت سلیمان کا ذکر ہے وارث با سلیمان داود کہ حضرت سلیمان داود کے وارث بنے حالانکہ حضرت داؤد کے تو چھا بیٹے ہیں تو باقی سارا بیٹے وارث کیوں نہیں بنے تو مانے یہ تھا کہ آپ کی نبوت اور علم کا وارث جو ہے صرف حضرت رحمان اسی لیے انہوں نے اس کے بعد فوراً کہا کہ یا منصی اللہ نے ہمیں صرف انسانوں کی نہیں بلکہ پرندوں کی زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے اس لیے ان تمام بی بیوں کو اس غلطی سے بچانے والی جو ہیں وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ ہوتا رہا کہ اس کے بعد آپ نے آ, کسی بیوی بی نے پھر نہیں کیا اور اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہ نہیں ہے کہ امت کے لیے مسائل حل کیے بلکہ آپ نے بہت بڑے بڑے مشکل مسائل جو ہیں وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور حل کیے تو اب جناب یہ تھا کہ جب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی اللہ نے اسلام کو عظمت دے دی تو اب واقعہ باقی رہ گیا تھا جس کو ہم بیان کر رہے تھے جنگ جمل تو جنگ جمل جو ہے اس کا بس منظر دراصل یہ تھا کہ جب سایونت نے اور یہودیت نے اسی طرح نسارا نے سب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب اسلام کے پاس اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر تو انہوں نے یہ سازش کی کہ بھئی اب اسلام کے ساتھ ٹکرانا جو ہے وہ تو مشکل ہے لیکن ایک حل ہے کہ ہم مسلمان بن گئے اندر داخل ہو جائیں اسی لیے قرآن پاک نے باقاعدہ صورت المنافقون نازل فرمائی اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر منافقین کے واقعات بھی عام کیے کے دارک الدین آ منو کالو آمنا کہ جب مومنوں کو ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی مومن ہیں تمہارے بھائی ہیں میں ادا خلؤں ادا شیاتی اہم فال ادنا باخم ان نواد اور جب اپنے شیاتین کو فال کو ملتے کرتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو تم کو ویسی مذاق بڑھایا دھوکھے میں رکھا ہوا ہے اور پھر یہ ہے کہ دیکھو نا کبھی وہ بھی جیت جائیں تو ہم ادھر ہوں گے تمہارا بھلا کر دیں تو منافطین جو تھے ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ یہود تو اب یہود نے یہ فیصلہ کیا اسلام میں داخل ہو گیا اور ان داخل ہونے والوں میں ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ اللہ ابن صبا ایک حسن ابن بلسباح ہے وہ ہسن بلسباح جو ہے وہ تو سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ عبداللہ اللہ ابن صباح ہے یہ سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ بھی یہودی النسل تھا یہودی الاصل تھا اسلام میں داخل ہو گیا داخل ہونے کے بعد اس نے فتنے کی بنیاد رکھ اللہ بھی شان ہے کہ سیدنا عثمان ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے زمانے میں بھی یہ بشارت مل گئی رحمت دو عالم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے آرام کرنے کے لیے کہ میں کچھ دیر آرام کروں اور ہاں آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ کوئی آدمی آئے تو داخل نہ کرنا جب تک میں ایجاد حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں نا ایسے حضور صلی اللہ علیہ وویں کی مڈیر پہ بیٹھ گئے اور پاؤں مبارک جیسے کنویں میں لٹکا لیے یعنی بے تکلفی سے آزادی کے ساتھ اور ذرا پانی کی وجہ سے کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی محسوس ہوتی ہے آدمی کو تھوڑی دیر گزری کے دروازہ کھٹکا ہو سا بھی گیا واپس آیا گایا افس اللہ ابو بکر اللہ باباب حضرت ابو بکر دروازے پہ کھڑے ہیں اجازت مانگتے ہیں اپنے گھر میں فاضر لگوں دروازہ کھول دو اوشی وہ میرے جنت اس کو جنت کی بھی خوشخبری دے دو حضرت ابو بکر نے سلام کیا وہ حد نسیم نے لکھا ہے کہ وہ بھی اے حضور کے دائیں جانب میں ہی اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے تھے کہ اپنی چاریں مبارک جو تھی کنویں میں لکھا لی تو حج نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت ابو بکر ایسے نہ بیٹھتے تو پھر حضور کو بھی تکلف کرنا پڑتا ہضور بھی تو سیدھے ہو کے بیٹھتے وہ اسی طرح بیٹھ گئے چونکہ رازدار نبوت تھے کہ حضور آرام سے بیٹھے ہیں تو اسی طرح بیٹھے رہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو بیٹھنے کے لیے تھوڑی دیر گزری تو دروازہ پھر کھٹکا صحابی بھی انہوں نے کہا اوزا عمر الباب حضرت عمر دروازے پہ اجازت مانگنے پر میں دروازہ کھول دو بشر ہو بل اور جنت کی خوشخبری بھی آ کے حضرت عمر نے سلام کیا اور حضور کے دوسری جانب کنویں پہ اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے انہوں نے بھی اسی طرح پاؤں لٹکا لیے وہ بھی سمجھ گئے کہ ابو وہ بگر بھی اسی طرح بیٹھا ہے میں نے مانا ہے کہ شاید حضور کے ساتھ آج اسی طرح بیٹھنے میں حضور کے لیے راحت کا بات اب تھوڑی دیر گزری دروازہ پھر کھٹکا تو صحابی آیا اس نے کہا رس اللہ عثمان عل الباخ حضرت عثمان دروازے پہ کھڑے اب نے فاضل لہ و جنت علا بل وسی بہ پر اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور اجازت بھی دے دو اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ تم پہ ایک بہت بڑا امتحان آنا تم نے ایک بہت بڑے مصائب کے دریا سے گزرنا تم نے مصیبتوں کے دریا کو عبور کرنا ہے تو اس کا بھی حضور نے پہلے بتلا تھا حضرت عثمان سلام کیا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اب اس جانب میں تو کنویں کے سامنے کوئی جگہ اس, اسی لائن میں حضور بیٹھے ہیں وہ بکر بیٹھے ہیں عمر سے جگہ ہی نہیں ہے تو حضرت عثمان پھر سامنے آئے اس طرف بیٹھ گیا اس طرف بیٹھ گیا تھا کہ چلو میں آمنے سامنے ہو جاؤں اس جانب تو جگہ بچی نہیں تو بعض محدثین نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ ابو بکر و عمر کو جیسے حضور کے قریب جگہ ملی موت کے بعد بھی قریب جگہ ملی اور حضرت عثمان کو اس طرف جگہ نہیں ملی سامنے ملی تو حضرت عثمان کو موت کے بعد جنت البقی میں جگہ ملی تو یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں ان کا آنا بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ نبی کے بعد پہلے ابو بکر آئے گا ابو بکر کے بعد عمر آئے گا عمر کے بعد عثمان آئے گا یہ ترتیب کس نے بنائی تھی کسی نے کوئی پابند تو نہیں کیا تھا نا ایسے نمبر وار جانا ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے اشارے تھے فیصلے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد یہی مقام رہے گا کہ نبی کے بعد ابو بکر ہوں گے اس کے بعد عمر ہوں گے عمر کے بعد عثمان ہوں گے رضوان اللہ تعالی علیہ اجرائی اب عبد اللہ سبا نے ایک تحریک چلائی کہ علی ال رسول اللہ علی ال رسول اللہ کسی بھی یا میں بھی کہتے ہیں علی وسیع رسول اللہ خلیف تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنی وسیعت میں ہی یہ بات طے کر دی ہے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ خالی ہوں گے حالانکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے ایک موٹی سی بات یاد رکھیں کہ جب حدود کے بعد خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا تو ایک طرف سے سیدنا نہ ابو بکر ہیں تو دوسری طرف سے انصار کے سردار جیسے ساتھ وہ بھی آئے ان کی بھی خواہش تھی کہ اگر خلافت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم انصار بھی تو آخر اقدار ہیں لیکن جب انصار آ اور ایک صحابی نے حضور کی حدیث پڑھ دی انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ لا خلافت الا فی قریش میرے بعد خلافت جو ہے قریش میں ہوگی تو انصار نے کہا جی سمے نہ واسعہ حضور کا فرمانے بعد ختم ہو ہم تو قریش ہیں نہیں ہم تو انصاری ہیں حوث ہیں خطرج ہیں دیگر قبائل ہیں ہم نے تو قریش ہیں نہیں قرائش چمکے والے ہیں تو انہوں نے اپنی درخواست یہ ہمیشہ کے لیے واپس لے دی کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے قریش میں ہوگی تو لہٰذا ہم قریشی ہی نہیں ہیں ہم درخواست ہی نہیں اور کوئی جھگڑا نہیں اگر جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو وسیع بنا دیا تھا تو جیسے یہ حدیث پیش ہوئی حضرت علی بھی تو پیش کر دیتے نا کہ یار وسیع رسول اللہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو فیصلے کر رہے ہو کہ خلافت کی بحث کے اور فیصلے کی ضرورت نہیں میں جو وسیع رسول اللہ موجود ہوں تو حضرت علی نے بھی پیش نہیں کی اچھا آپ کی اولاد حضرت حسن و حسین نے بھی کبھی یہ دلیل پیش نہیں کی سیدہ فاطمہ نہیں بھیجا کہ بھئی کیا باز کر رہے ہو میرا تو شوہر جو ہے وہ وسیع رسول اللہ ہے،, آپ کے بعد خلیفہ ہے چودہ سو سال کے بعد ان لوگوں کو تو یہ روایت مل گئی ہے لیکن حضور کے زمانے میں نہیں ملی اگر یہ دلیل ہوتی تو کیا حضرت علی خاموش رہتے اگر یہ دلیل ہوتی بلکہ بعض روایات میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کچھ عزیزوں نے جیسے حضرت فضل تھے اسی طرح حضرت عباس تھے انہوں نے ایک دفعہ مشورہ بھی دیا حضرت علی کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ الفاظ روایات میں یہ آتے ہیں کہ حضرت عباس نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قریش کہ بھائی میں قریشی لوگوں کی موت کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان پر جب موت آتی ہے تو کیا کیا علامات ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت کی آخری بیماری آپ کے لیے بھی یہ مرد الوفات ہے چونکہ وہ علامات جو قریش پہ آتی ہے موت کی گھڑی میں وہ میں دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت علی تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ ابھی تو الحمد للہ حضر السلامت موجود ہیں تو اپنی خلافت کے بارے میں لکھوا لو تو سب سے پہلے اس بات کی نفی کرنے والے حضرت علی ہیں نے کہا بلہ ہلا انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا میں نہیں لکھواؤں گا حضرت فضل حضرت عباس نے کہا کیا بات ہو گئی انہوں نے کہا اگر میں نے حضور کو کہا کہ مجھے خلافت لکھ دو حضور نے اگر لکھ دی تو الحمدللہ للہ بس رہی ختم ہو گیا لیکن اگر حضور نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے خاندان میں بھی کیا تک خلافت نہیں آئے گی لوگ کہیں بھی تمہارے لیے تو حضور نے انکار کر دیا ہے پھر ہمیں کون خلیفہ بنائے گا اس لیے اس کو چھوڑ دو اللہ پہ جس کو اللہ چاہیں گے وہ بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں یہ شوشا چھوڑ دیا اور پھر جب آدمی کسی بات کا ذہن بنا لینا جی تو پھر درائل تو کٹھے کیے جاتے ہیں اب قادیانیوں نے بھی تو ایک مرتبہ کو نبی مان لیا دلائل تو ان کے پاس بھی مناظرے کرتے ہیں باقاعدہ علماء ہے ہر اسی طرح جو لوگ میلاد بناتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں اسی طرح جو لوگ بدعات میں الجھے ہوئے ہیں دلائل تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں اسی طرح جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے دلائل تو ان کے پاس بھی ہے کہ باقاعدہ کتاب لکھ ڈالی ہے فصل الخطاب تحریف کتاب رب الب اس کے اندر دو ہزار روایت لے کے آ گئے قرآن صحیح نہیں ہے دلائل سب کے پاس ہو جاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پہچاننے کی توفیق دے کہ اللہ عرن الحق حق کر نوں اتبا یا اللہ ہم حق کو حق سمجھیں پھر اس پہ چلیں اس کی پیروی کریں وہ ارنل بات وزنا اجتلابا اور باطل کو باطل سمجھیں اور اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں دلائل کا کیا ہوتا بہرحال اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا اور پورے علاقوں میں اس نے دورے کیے لوگوں کو اکسایا کہ قبال ہے ہر آدمی کے موت کے بعد اس کے رشتہ داروں کو اہمیت دی جاتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ دیکھو خاتم المبی آگی وفات کے بعد مکے کے لوگ جو تھے وہ آگے ہر چیز پہ قابض ہو گئے لیکن وہ جو غریبی رشتہ دار تھے حضور کے ابن ام حضرت علی تھے حضور کی بیٹی سیدہ ابادت الطحرا تھی آپ کی بیٹیاں موجود تھی لیکن کسی کو بھی راس بھی نہیں ملا تو اس نے ایک فتنا برپا کیا اور ایسا ایسا اندر اندر کرتا رہا اور جب بات جل نکلے نا جی تو حامی پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی بھی آدمی ہو چاہیے کیسا بھی کواہر ہو کوئی نہ کوئی تو مریض آ جاتا ہے تو ہمارے وہ ایک حکیم صاحب تھے فوت ہو گئے بےچارے عالم آدمی تھے دو بھائی تھے دونوں عالم تھے ماشاء اور دونوں نے دور حدیث تک والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کتابیں پڑھی تھیں تو ہماری مسجد کے بالکل این سامنے ان کا ایک دکان ہوتا تھا وہی مطلب تھا سادہ لوگ تھے ساری زندگی قرآن حدیث پڑھنے میں گزار دی لیکن اپنے گزارہ اوقات کے لیے وہ ایک بھائی جو تھے وہ مطلب چلاتے تھے کوئی آیا دوائی ان کو دے دی تو ایک دن میں پھر پھر ایک آدمی نے پوچھا اس نے کہا کہ حکیم صاحب میں دور سے آیا ہم مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے بارے میں میں نے مطلب دیکھا تو پوچھا تو نے کہا یہاں ایک حکیم ہے آپ کا کتنے عرصے سے تجربہ ہے انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ سامنے قبرستان جو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی میرے تجربے کے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے یہ دیکھا نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے اور سامنے سارا قبرستان مجھے سوئی ہے میری تھی بابت کا اندازہ آپ خود بھروا لیں اب آپ کی مسجد دوائی دینا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں اور جی مجھے دوائی بھی چاہیے ڈر گہری تھی دارا چودھری چار ان ایک آدمی تھے سالے آدمی تھے اور ہماری مسجد میں کبھی کبھی اگر امام نہ ہو تو نواز بھی پڑھاتے تھے بڑے متقی پر دونوں بھائی ماشاءاللہ عالم اور دور حدیث تک کتابیں پڑھے ہوئے اور پابند مستحقم اپنے عقیدے پہ بھی اور اپنے دین پہ بھی یعنی کیا عجیب لوگ تھے اللہ ان کی قبروں پہ کرور رحمتیں فرمائے کتنا ادب تھا یعنی میں میرے خیال میں ان کے اولاد کی اولاد سے بھی عمر میں چھوٹا تھا لیکن جب میں کبھی باہر آتا تو آ کے مجھے مٹھیا بھرنی چاہیے مجھے, مجھے, شروع. مجھے آتی. میں آپ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا حضرت یہ آپ کیا کریں بھئی ہمارے استاد زیادہ ہو نا تم ہم نے تمہارے ابا سے پڑھا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ خدمت کرے ادب تھا ان لوگوں میں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے ایسا ایک جال پھیلایا کہ لوگ جو تھے اس کے کہنے میں آتے گئے آتے گئے ان نے بسرے میں کوفے میں اچھا اور یہ کوفے کی سرزمین جو ہے یہ بھی ایسی سرزمین ہے کہ جو بھی اس میں پیدا ہوا اس کو اس نے قبول کیا ہے بڑے بڑے بڑے بڑے صحابہ بھی وہاں آئے بڑے بڑے تابعین بھی وہاں آئے محدثین بھی وہاں آئے پھکہا بھی وہاں آئے اور بڑے فطرے بھی وہاں یہ سرزمین جو ہے یہ سرزمین بغداد و کفائی سرزمین اچھا اس کی بھی تاریخ ہے یاد رکھیں جیسے مرحین کہتے ہیں نا کہ سرزمین افغان کی بھی ایک تاریخ ہے کہ مر تو جائیں گے ان کے پہاڑوں پہ آپ حکومت کر لیں لیکن ان میں ایک بندہ زندہ ہو پھر بھی آپ کو چین نہیں لینے دے گا تاریخ ہے تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افغان باقی کوسار باقی الملک اللہ وال حکم اور انہوں نے کہا یہ نہیں جاتے یہ کھڑے جب تک اللہ کی مخلوق ہے دو بندے بھی ہوں گے کہیں گے لڑیں گے یہ عجیب قوم تو اسی لیے یعنی اچھا اور یہ ماشاء اللہ ہیں ابھی خدا کی شان ہے ان کو اللہ تبارک بتا دیں ایسی ہمت بخشی ہے جب حجر اسود چوری ہو گیا اور چوری ہو کے یمن چلا گیا تو یہ افغان سے اٹھے لڑتے لڑتے مارتے مارتے اس بادشاہ کو جا کے بارہ اور حجر اسود واپس گیا عجیب قوم اور ہیں بھی اپنے مزاج کے لوگ عجیب ہے یعنی کبھی کبھی تو ایک دفعہ میں نے حضرت مفتی بابو صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیر اور بہت بڑے سیاسی قائد اور صحیح معنی میں اللہ والے ایک دفعہ میں ہم بیٹھے تھے میں نے کہا ان سے گزارش یہ ہے کہ پٹانکو قوم ہے بڑی ہے کیا بات ہے تمہیں کوئی لطیفہ سوچ رہا ہوگا میں نے کہا نہیں وہ آس میں کہا آپ محسوس کریں گے لیکن ہے کام آپ کی بڑی ہے کیا ہے بھائی کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا کہ ایک دفعہ اتفاق ہوا ایک پٹھان سڑک پہ بیٹھا تھا کہ ہندو گزرا ہندو گزرا تو پٹھان نہیں گرا بندوق سیٹھی کر دے دکھاؤ ٹھہرو کیا ہے تمہارے پاس نکالو سارا پیسہ نکالو اب ہندو اور سامنے بندوق ہو اس میں جو کوئی سارا نکال کے کپڑے شپڑے گڑیاں چھڑیاں پیسے نکال کے رکھ دیے اور رام سر گوٹلی باندھی اچھا کہا جاؤ وہ چل پڑا وہ تھوڑی دور میں گیا تو خان کو پھر خیال آ خان پھر دوڑا پیچھے کہتے, کہتے دیکھو کابل کا بچہ کہو ہم نے تم کو اللہ کے لیے معاف کیا وہ جناب ہم نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا اور بندو آگے گیا کیوں کہ کیا کرے آپ اچھا آپ تم جاؤ اس کے بعد کپڑا بھی چھائے سڑک پہ دو رقعت نماز پڑی کہتے ہیں اللہ تم نے رزق بھی دیا اور حلال کر کے رزق بھی دیا ہے تم نے اور لوگ بھی حلال کر کے ماشاء اللہ دیکھو نا اس نے بس دیا میں کہا اللہ کے لیے معاف کیا حلال ہو گیا تو یہ قوم ہے باہر حال یعنی عجیب اپنے مزاج کے لوگ ہیں جو خیال میں آ جائے آپ الٹے ہو جائیں وہ نہیں مانیں اور بڑے بڑے لوگ ان میں پیدا بھی ہوئے ہیں تو اللہ کی شان ہے کبار صورت یہ ہے کہ اس نے عبد اللہ اپنے سبال جب تحریک چلائی تو لوگ بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے اور ایسا ایسا ایسا ایستا خبر آد بیت کے نام سے بغض صحابہ اس نے بھرنا شروع کیا مقصد تو دارہ لڑائی مقصد تو فطرہ فساد ہے اب دیکھیں نا مسلمان کا ہی لڑ پڑے دونوں طرف مسلمان ہوں کافی خوش ہیں مرتے رہو آئندہ تکلیف مسلمان نے مسلمان کو مارے مسلمان مسلمانوں پہ حملہ آور ہو مسلمان مسلمانوں کی جائیدادوں کو دباہ کرنا چاہے مسلمان مسلمان کا قاتل بن جائے تو اس کا کیا ہے کافل گا گٹ اس کو اچھی بات ہے اور مارو اور بلکہ بندوق ضرورت ہو ہم سے لے جاؤ اصلہ ضرورت ہو ہم سے لے جاؤ کیسا ضرورت وہ بھی ہم سے چلے جائیں وہ تو کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے جاؤں. تو انہوں نے بھی حکب عال بی کے نام سے صحابہ کے بارے میں بوگز بھرنا شروع کیا اور ایسا ایستا, ایستا حتہ کے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وہ جواد اتنی طاقتور ہو گئی کہ دلا عثمان علی اللہ حسالا عنہ کے گھر کا آ کے محاصرہ کر دیا اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں محمد ببن ابھی بکر جیسے آدمی محمد ابن حذیفہ جیسے آدمی اتنے بڑے لوگ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اللہ بھی شان یہ ہے کہ بھی بھی عائشہ جو تھی وہ کے لیے چلی گئی مکہ مکرمہ اور بھی ادواج متحرات ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی سب حج پہ آئے ہیں اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا بہت سمجھایا گیا ان لوگوں کو کہا گیا کہ گی خدا کا خوف کرو کیا کر رہے ہو خلیفہ راشد ہے سیدنا عثمان ہے جنو رہین ہے باہیا ہے جو تو سخا کا مجسبہ ہے انہیں کہا جی اب جناب حضرت علی علی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنا پیغام بھیجا کیونکہ وہ تو گھر میں معصور تھے وہ سے کھڑے ہوئے تھے پیر لگا کے جان نہیں دیتے تھے بڑی مشکل سے ان نے پیغام پہنچایا حضرت عثمان کو ان نے کہا کہ حضرت عثمان آپ عجیب بادشاہ ہیں آپ خلیف ہے ہیں آب, خلی اب حکم تو کہیں یہ سو دو, دو سو آدمی ہیں سارا ہمارے پاس تو اسلامی فوج ہے حالانکہ اس وقت حضرت عثمان کے فتوحات کا یہ عالم تھا کہ آپ کی فوج افریقہ میں لڑ رہی تھی آپ کی فوجیں جو ہیں جدائر روم میں لڑ رہی تھیں اکسا پشارے کا و اور مغال وہاں تک آپ کی فوجیں اسلامی پہنچا دی گئی حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں مجھے حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بلبنت سی بہو تم پہ ایک مصیبت آئے گی امتحان آئے گا یہ جی تو وہی امتحان ہے میں اس امتحان میں آ گیا ہوں ایک تو میں خلافت بھی نہیں چھوڑوں گا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ تمہارا کمیص اتار دیا جائے لیکن تم کمیز نہ اتارنا کمیز سے ملات خلافت کی خلافت تو میں نہیں چھوڑوں گا لیکن میں مقابلہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ مدینہ ہے منورہ میں مدینہ تو میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت حسنین کو بلایا حضرت حسن و حسین کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ تم پہلا دوست ہے اتنا اس بات ٹھیک ہے لیکن بارہ اتفاق ایسا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں بھی یہی بات تھی اللہ تبارک و تعالی کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور اتنی شقاوت قلبی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے شہادت کے بعد بھی وہ آپ کا جنازہ پڑھنے کی اجاز نہیں دیتے شہادت کے بعد بھی وہ آپ کی میت اٹھانے کی اجاز نہیں دیتے بڑی مشکلوں سے اصحاب رسول نے اٹھایا اور رات کو جنازہ پڑھا اور آپ کی تنقید اب جب یہ عالم تھا تو اب صاف بات ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سالث جو ہیں وہ شہید ہو جائیں تو آپ کے بعد جو میت کا سلسلہ ہے وہ سیدنا علی سے شروع ہوا رضی اللہ تعالی عنہ سے ساتھ ساتھ لوگ میت بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ساتھ عثمان عثمان کے خون کا بدلا کون لے گا ان حالات کو دیکھ کر مزید منورہ میں چوکے پورا ان سانسیوں کا قبضہ ہو گیا کنٹرول ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اتنے مسلط ہو گئے کہ حضرت علی کو فیصلہ نہیں کر سکے اسی اصنا میں حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ اللہ زبیر یہ دونوں جو ہیں مدینہ منورہ سے نکلے انہوں نے سوچا کہ آج امت کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں باقی رہا جو اس وقت حضور کی امت کو اس مشکل سے نکال سکے موسیبہ ایک شخصیت کے وہ سیدہ آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے واقعات بتنائے اس دور میں فون تو تھے نہیں کہ ایک سیکنڈ میں آپ نہیں پوچھ رہے بھی کیا ہوا وہ تو خبریں بھی پھر اسی طرح اٹھنیوں پر اور گھوڑوں پہ اور پیدل پہنچائی جاتی تھی بی عائشہ بی رضی اللہ تعالیٰ انہا حج پڑھنے کے بعد واپسی کے لیے آدمی سفر ہوئی راستے میں آپ کو خبر نہیں دی کہ اسفشید عثمان حضرت عثمان شہید بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو پھر حضور باد میں جو فرمایا تھا اس کا ماننا یہ ہے کہ اب کا دروازہ کھل گیا بیوی بی عائشہ ابھی راستے میں تھی کہ حضرت طلحہ اور حضرت اللہ زبیر پہنچے اور یہ دونوں جو ہیں اشرم و بشرم یعنی ہے وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی شارت حضور نے دیئے ہے تو سارے شعابات جنتی ہے لیکن خاص لوگ وہ ہیں اشرا وشرا جن کو نام لے لے کر حضور نے بھی دی جائے جب وہ آئے تو دیکھا کہ بڑے پریشان حال ہیں تو بی بی ایشہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے انہوں نے کہا حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے اور مدین منورہ پر ان باغیوں کا مکمل کنٹرول ہے اور اگر ہم وہاں رہتے ہیں ہم بھی قطر ہو جاتے ہیں جو بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کساس کی بات کرتا ہے وہ جا کے قطر کر گئی تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ مہربانی کرو اس وقت حضور کی امت بہت بڑے اب تلاد ہو گئی ہے اور آپ ہی کی شخصیت ہے جو کنٹرول کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتی بی بی ایشا واپس مکہ آ گئے مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد آپ نے بڑا غور کیا بڑا فکر کیا سوچا کیا اسی دوران میں چھ ہزار آدمیوں نے آ کر اپنے اعلان ویت کیا کہ ہم آپ کے حکم پر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں اور اس دور میں دو سردار تھے ایک کا نام عامر تھا اور ایک کا نام منبع تھا ایک ابن عامر اور ایک ابن منبا اجر انہوں نے اس دور میں کئی لاکھ دن ہم پیش کیے اور سواری کے اونٹوں کا انتظام کیا انہوں نے کہا کہ اماں آپ کا جو اس مسئلے میں مالی ضروریات ہیں وہ سب ہم پوری کریں تو سیدہ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مدینہ جائیں لیکن راستے میں تھے کہ پیغام ملا کے وزیرہ نہ جائیں کیونکہ وزیر منورہ پر شورش پسندوں کا اور ان باغیوں کا مکمل کنٹرول ہے حضرت بھی ان کے ہاتھ میں مجبور ہو گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وزینے جانے سے نوز باللہ حرم رسول کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو جائے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ راستہ بدل کے بسرا تسیل لے جائیں بسرا جانے میں یہ ہوگا کہ وہاں پر جو صحابہ ہیں حضور کے ماننے والے ہیں وہ سب آپ کے ہاتھ پہ جمع ہو جائیں بی بی عائشہ نے اس مشرے کو قبول کر لیا اور اپنے رخ کو بصرے کی طرف کیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان لوگوں نے خبریں پہنچانی شروع کی ان آپ آرام سے بیٹھے ہوئے بی بی عائشہ تو فوج دھرتی کر رہی ہے بی بی عائشہ تو بیت بی کا بھی ہے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تم کیا کر رہے اور تم خلیفہ راشد ہو تم خلیفہ برحق ہو حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں آ گئے آپ نے بھی حکم دیا کہ فوج تیار کرو اور ہم بھی مقابلے کے لیے نکلتے ہیں. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وائر نکاح بجن آپ بھی نہ جائیں اور ہم تو بالکل نہیں جاتے کیسے آپ اپنی وادہ سے لڑیں گے بی بی عائشہ تو بہادر منی ہیں اور ہم تو کبھی دادی کے مقابلے پہ نہیں جائیں گے وہ تو میں رسول ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تم سچ کہتے ہو لیکن حالات یہ ہی ہیں کہ اگر میری ابتدا کے اندر ہی خلافت غیر مستحکم ہو گئی تو میں کیسے کنٹرول کروں گا تو بہرحال حضرت تری نے بھی فوجی نکال لی اور راستے میں ایک مقام سے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں سیدہ عائشہ کی فوج بھی اور سید علی کی فوج بھی اور دونوں نے اپنے اپنے کیمپ لگا دیے یعنی خیمے لگا دیے اور فوجیں جو تھی دونوں کی سہارا اتر گئیں اور درمیان میں فاصلہ رکھا گیا اس کے بعد کاسد نے آنا جانا شروع کیا آخر میں جب کا صدر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بہادر آپ بتائیں کوئی حل ہے انہوں نے حل کی کیا بات ہے حضرت علی میرا بیٹا ہے حضرت علی خلیفہ راشد ہے حضرت علی کی خلافت میں کسی کو شبو نہیں ہے میری تو صرف ایک درخواست ہے کہ اگر حضرت عثمان جیسے خلیفہ کا خون کا بدلہ بھی نہ لیا گیا تو کل کے کی یاد محفوظ رہے گی اور کتنے ستم کی بات ہے کہ آج قاتلانے عثمان جو ہیں وہ تو ترہم و دنالی سے رہے ہیں اور سیدنا عثمان کو ماننے والے جو ہیں ان کی لاش کو لے کے بیٹھے ہوئے ان کے پاس بس لی نہیں تو بہرحال اس کا بڑا اثر ہوا اور سیدنا علی علی اللہ تعالی عل کی فوجیں بھی چلی راستے میں آمنے سامنے ہو کے ٹھہر گئے آپس میں پیغام رسانی شروع ہو بی پی عائشہ نے کہا کہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے بس اور کچھ نہیں صحیح اور نہ ہمیں خلافت چاہیے نہ عہدہ چاہیے نہ وزارت چاہیے نہ, چاہیے نہ ندارت چاہیے صرف یہ ہے کہ مظلوم عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پیغام بھیجا کہ اماں سے کہو کہ مجھے اجازت ہے ملنے کی کہ بالکل آپ میرے بیٹے آئے حضرت علی اپنی فوج سے اٹھ کے بی بی عائشہ کے خیموں کی طرف تشریف لے گئے وہاں ملاقات ہوئی نکام کیا کیا کیا؟ نے کہا مزہ آئیے آپ نے کیا کیا نکلے کیا میں تو حج میں تھی واپس آ رہی تھی کہ مجھے یہ خبر ملی تو آخری ایک مظلوم خلیف رسول کا کہ سانس کا بدلا لینے کے لیے کوئی تو کھڑا ہوگا نا اگر تم ہی فیصلہ کر لیتے اور قاتل کاتلتے پاس ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے موجود ہیں تم اگر ان کو پکڑ دیتے کسی کو بات کرنے کی حق ہی نہ رہتا تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نے عرض کیا کہ محاذ میں آپ کو ہر لحاظ سے یقین دلاتا ہوں آپ کس طرح مجھ سے اعتماد لیں کہ اللہ ہے مجھے بھی اس اللہ کی قسم نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں قاتلان عثمان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میں سب سے پہلے بدلہ لوں گا لیکن پہلے میری حکومت تو وہ استحکم ہونے نے میں جو ابھی تک مدینے میں مجھے استحکام نہیں ملا ہے تو بدلہ کیسے لوں اور آپ نے بھی اگر میرے ساتھ لڑائی لڑ تو میری تو اور ختم ہو جائے گی تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناراضی ہو گئی سلو ہو گئی دونوں کیمپوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ الحمدللہ ماں بیٹے میں سلو ہو گئی ہے معاملہ طے ہو گئے حضرت علی اپنے کیمپ میں تشریف لے گئے بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں تشریف لے آئی بڑے آرام کے ساتھ اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ شکر ہے اللہ کا ممن کے گے درمیان میں ہو گئی اب جناب جو مناسبین سے انہوں نے کہا کہ اب ہماری تو خیر نہیں ہے اگر حضرت علی علی عائشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سلو ہو جاتی ہے تو حضرت علی کو تو طاقت مل گئی ان کو تو کوئی خوف رہے گا ہی نہیں پھر ہماری کیا ضرورت ہے ان کو ہماری ضرورت تو ان کو تب ہے جب ان کے ساتھ اصل طاقت نہ ہو انہوں نے رات کو پروگرام بنایا اپنے آدمی تیار کیے پچاس آدمیوں کا ایک وفد بنایا پچاس آدمیوں کا ایک وفد بنایا اور ان کو اسی طرح لباس ایسے پہنائے گئے اور ایسے چہروں پہ ڈاٹھے لگائے گئے کہ فورا کوئی پہچان بھی نہ سکے ان نے کہا کہ آدھی رات کے بعد جب سارا قافلہ خاد خرگوش میں ہو تم نے کیا حضرت بی بی فاطمہ کی فوج پہ حملہ کر دو تم حضرت علی کی فوج پہ حملہ کر دو جو حضرت علی کی فوج پہ حملہ کریں کی وہ کیا عائشہ کا لشکر اور جو بی بی عائشہ کے لشکر پہ حملہ کرے وہ کہہ جا جی اری کا لشکر آ شور بھی بچاؤ اور کرداروں سے حملہ بھی کر دو اسی لیے کسی شہر نے کہا تھا نا کہ دلا دلاورست دوسرے کہ چور کتنا چالاک ہے چوری بھی کرتا ہے اور ڈھونڈنے والوں کے ساتھ گل کے ڈھونڈ بھی رہا ہے شور بھی بچا رہا ہے اب جناب جب رات کو دونوں طرف سے حملہ ہوا تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ وہ تو پھر تو سلوار سلوار تلوار بیدار ہوتے گئے اور تلوار اٹھاتے گیا جو بھی جانتا گیا سلوار اٹھاتا گیا تو ہزاروں اصحاب رسول جو تھے اسے اس کو کہتے ہیں جنگ جبل جبل اس لیے کہا جاتا ہے ایک عائشہ اونٹ میں سوال اونٹنی پہ سباب تھی اسی نسبت سے اچھا خدا کی شاء ہے کہ آپ کی اونٹنی کی آپ کا حرت جب کاٹا گیا تو بی بیوی ایسے جب گیری سب سے پہلے کپڑے ڈالنے والا حضرت علی ہے اور پھر بی کو عزت و اکرام کے ساتھ لے کر پہنچانے والا بھی مکہ مدینہ منورہ میں حضرت علی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے اس اشار کے بعد اور بات بھی کھل گئی بھی شروع ہو گئی تھی لیکن آپ کا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اسی لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں تو بی بی عائشہ اس میں شریک تھی اور ان کا مطالبہ حق تھا کہ سا سے عثمان لیکن اس کے باوجود بھی ساری زندگی بی بی عائشہ کو دکھ رہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ گھروں میں رہو میں باہر کیوں لوں اور اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ کی وفات جو ہے یاد رکھیں ستارہ رمضان المبارک اٹھاون ہی میں ہوئی ہے آپ کی عمر جو ہے چھیاسٹھ سال اور جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا کی وفات ہوئی تو اس وقت مروان ابن الحکم جو تھا وہ مدینہ ملالہ کیا وہ تھا اور مدینے کے گورنر حضرت ابو حرم تو سیدنا ابھی حر علی اللہ تعالیٰ انہوں نے بی بی فاتم بی بی عائشہ کا جنازہ پڑا ہے اور جب قبر کی آر کی گئی تو قبر میں جانے والوں میں قاسم ابن محمد ابن ابھی بکر اسی طرح زبیر ابن الاوام اسی طرح عبد اللہ اور اسی طرح فضل یہ سارے آپ کے بھانجے بھتیجے جو تھے انہوں نے قبر کیار کی اور بی عائشہ بی رضی اللہ تعالی رہا نے کہتی ہیں کہ خود بھی یہ وصیت فرما دی تھی کہ بھئی وہ جو جی جگہ بچی ہوئی ہے روزہ محمد مصطفیٰ ہیں اب اس کو بچا ہی رہنے دو مجھے باقی اذواد کے ساتھ جنت الفقی میں دفن کر دو تو بی بی صاحبہ جو ہیں وہ جنت الفقی میں دفن ہوئی لیکن اس مقام میں دفن, دفن نہیں ہوئی اور یہی اللہ کی حکمت ہے کہ حاضہ موضی قبر عیسا ابن مریم یہ حضرت عیسرا ابن مریم کی قبر کی جگہ ہے کہ علیہ السلام جب اتریں گے ریم دلہ ابن مریم اشرا علیہ السلام اتریں گے اللہ مدارت شرکی شق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلیم و بالسلیم بدعلجیا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے اور آخر جب وفات ہوگی تو دفن ہوں گے روزۂ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان نے یہ قبر اچھا اس سے پہلے بیوی عائشہ نے اپنے لیے قبر رکھی تھی لیکن اس وقت بھی اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے پیغام دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عام نے زخمی ہونے کے بعد پیغام بھیجا کہ اما اگر آپ کی اجازت کی کیونکہ حجرہ آپ کا ہے جگہ آپ کی ہے ملک آپ کا ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں دفن نہیں ہو سکتا ہوں لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کیا جائے تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے عمر زیادہ حقدار ہے حضرت عمر کا زیادہ مقام ہے لہذا حضرت عمر کو جگہ دی جائے تو یہ سارا عزت اور عظمت اور آپ کا مقام جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آپ کا جنازہ حضرت ابو ہرینا نے پڑھایا اور آپ کی تجہید تقفین تدفین میں آپ کے بھتیجے اور آپ کے بھانجے شریف ہوئے اور بیوی بی عیشارہ لاہ ان عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے رات کو ہی اگر موت ہو جائے تو رات کو زیادہ پڑھا دیا جائے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن کے علاوہ میرے جسد پہ جو کپڑا ہے اس کپڑے پر بھی کسی کی نظر پڑے تو اصل میں یہ وجہ تھی سیدہ عائشہ کی قصہ جمل کی لیکن اس میں بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے دونوں فری حضرت علی کی طرف سے بھی حضرت عائشہ کی طرف سے بھی حکم ہو گیا کہ دونوں جنتی ہی ہیں اور دونوں کے بارے میں کوئی زبان نہ کھولی جائے بلند واد اللہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے خطرات جو ہیں دونوں کے دونوں جنت پہ جائیں گے ایک تو ایک احتیاطی خطا تھی پر نہ وہ تو ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عل کو ایسی عظمتوں سے نوازا ہے ایسی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ کی وفات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ آپ کو کیا فکر ہے آپ تو جا رہی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہاں اللہ کے پیغمبر گئے جہاں باقی ادبا متحرات کہیں لیکن بی بی عائشہ ہمیشہ فرماتی تھی کہ کاش جانے سے پہلے مجھے اللہ تبارک ہوتا تو توفیق ہی نہ دیتے میں پیدا ہی نہ ہوتی میں کیوں نکلی مقابلے پہ اس کے باوجود بھی آپ کو گم رہا تو یہ آپ کا تقوہ تھا یہ آپ کی پرہیزگاری تھی وہ آخر رضا ان الحمدللہ رب العالمین العالوین صلی اللہ حرم میں نمازوں کے درمیان نمازیوں کے درمیان صفوں میں کافی فاصلہ ہوتا ہے بھائی افضل تو یہی ہے کہ صف ہے لیکن اگر صف میں فاصلہ ہو جائے لیکن اگلی صف ہمیں نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جائے ایک ہے نماز کا ہو جانا نماز ہوتی نماز, ہو نماز سب کی ہوتی خدا ناستہ نماز کا ہوتی تو یہاں اتنے بڑے بڑے علم کرام ہیں میں ہرمین ہیں اور مشاہ کے الزام ہیں حیا کے بارالعلما ہے دارالقطہ ہے اور مضابطہ عالم الاسلامی ہے تو کیسے خاموش ہے جمعرات اور پیر کا جو نفلی روزہ ہوتا ہے یا منت کے روزے ہیں ساری کرنا ضروری ہے سنت ہے ساری سنت ہے ثواب ہے افضلیت ہے اگر کوئی آدمی شاہ کے بعض روٹی کھا کے سو گیا کہ چلو صبح اٹھوں گا تو پانی پی لوں گا پھر پانی پی لیا وہ بھی ساری ہو گئی ہے ڈھونڈ پی لے اگر نہ بھی کر سکے اور روزہ رکھ لیں جائز ہے سونے کا دانت لگوانا جائز ہے بالکل جائز ہے کیونکہ سونے کے علاوہ جتنی دھات ہیں چاندی ہے یا اور چیزے، ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے سونا ہے دھات ہے جس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی کہتے جی کہ البیگ کا بروسٹ کھانا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آ... اللہ عالم مجھے تو نہیں پتا ہے بہرحال یہ ہے کہ اگر مرغی باہر کی ہے تو پھر تو احتیاط ضروری ہے اگر مرغی وہ باہر سے منگواتے ہیں اور دلا دے کو فاسٹ ہے تو پھر تو بچا چاہیے کیونکہ اتنی مرغیاں سے کر کے کیا خیال ہے آپ کا آپ کو دے گی کوئی کمپنی آپ کے والد صاحب یہ تقریر کا کیسے کہیں گے مل سکتا ہے اللہ حوالہ میرے پاس تو بھائی اپنا ہی نہیں ہے لوگ دے جاتے ہیں میں چلا دیتا ہوں فرق کا تو ہوں نہیں تو والد صاحب کا بھی مجھے تو آج تک نہیں ملا اس دور میں اصل میں بات یہ ہے کہ شوق بھی دکھا دیا تھا کہتے کہ بعد لڑکے جو ہیں لڑکیوں کی شکل بناتے ہیں لڑکیوں والا لباس پہنتے ہیں اللہ کے نبی نے نانت بھیجی ہے لان اللہ علشبد ہی نمین ریاب ہادمین نسا حضر الفرمائے اللہ ان نوجوانوں پہ لانت کرے جو اپنی شکلیں عورتوں کی طرح بناتے ہیں ان عورتوں پہ بھی لانت کرے جو اپنی شکلیں جو ہی ہیں فردوں کی طرح بناتی ہیں بال کاٹ لیے جین پہن لی اسی طرح شرٹ پہن لی اور مرد بن کے پھرتی ہیں بعد لڑکے جو ہیں وہ بھی ایسا لباس اختیار کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کبھی آدمی بلکل تشابو ہو جاتا ہے انسان صاحب ان دونوں کو اللہ کے نبی نے اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ نتن اللہ کی رحمت سے بہت اللہ بچائے کہتے ہیں جی کہ ہمارے امام صاحب ہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں ان کی داڑھی بالکل معمولی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے گزارش یہ ہے جی کہ پیچھے پڑھنے والے بھی کلیم شیب ہیں یا ان کی داڑھی ہے اگر تو امام کی داڑھی ہے چھوٹی پیچھوں کی ہے ہی نہیں پھر تو دونوں کی نماز ٹھیک ہے جیسے امام ویسے فرشتے جیسے روح ایسے فرشتے ہے ورنہ ایک ہے شران مسئلہ جو داری مٹاتا ہے وہ امام بھی بنتا